تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان لاہ واش ہم کو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد, محمد رونا نصیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن الحمد لله وحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئث الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون فإن الله فإن الله رحیم صدق اللہ صورت الما کی آیت نمبر تین اس کے نستے ابل کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں بیان ہو چکا اور آج ہم اس کے دوسرے نصف کا ترجمہ اور تشریح عرض کریں گے یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ہجرت کے دسویں سال نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے سلسلے میں عرفات میں تشریف فرماتے اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ تقریباً پورے جزیرت العرب میں توحید کا جھنڈا بلند ہو چکا تھا اور اس ایت کریمہ کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیاسی دن زندہ رہے اس لیے کہ دس الحجہ میں دس ہجری دسویں ہجری کی نوز الحجہ کی تاریخ تھی جب یہ ایت کریمہ نازل ہوئی اور گیارہویں ہجری کی بارہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے جس دن یہ ایت کریمہ نازل ہوئی ایک تو جمعے کا دن تھا پھر حج کا دن عرفات کا میدان ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب ڈیڑھ لاکھ کا تقریباً مجمع نیک انسانوں کا مجمع مضکہ مصففی مجلہ انسانوں کا مجمع صحابہ کا مجمع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تعلیم یافتہ شاگردوں کا مجمع بڑا روحانی اجتماع اور خود حضور کی بڑی عجیب کیفیت تھی اتنی طویل دعائیں مانگی گھیٹوں لمبی دعائیں سخت دھوپ, کے اندر سخت دھوپ کے اندر حضور نے دعائیں مانگی اور آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ہو سکتا ہے اگلے سال میری تم سے ملاقات نہ ہو تو جذبات میں ہلچل سی پیدا ہو گئی تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا علیم یادین کفر کم آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے آج مایوس ہو گئے کافروں نے بڑی کوشش کی اسلام کی شمع کو نبت کی شمع کو گل کرنے کی دہرانے کا موقع نہیں ضرورت بھی نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کے قتل کرنے کی اور ختم کر دینے کی کوشش کی گئیں اور مشرقین کا خیال یہ تھا کہ ہم اسلام کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے بڑی تدبیریں کی بڑے وسائل خرچ کیے اور بڑی قربانیاں دیں اس کے لیے آپ صرف بدر ہی کے موقع پر دیکھیں تو ان کے ستر بڑے بڑے لوگ وہ مارے گئے تو خون بھی دیا پیسہ بھی دیا وقت بھی لگایا بڑی سازشیں کی اور ہجرت کی شب تو آپ جانتے ہیں کہ ارادہ کر لیا گیا تھا کہ سب مل کر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کرتے مدینہ منورہ چلے جانے کے باوجود بھی مشرقین کی قریش کی سازشوں کا سلسلہ جاری رہا لیکن اللہ فرماتے آج مایوس ہو گئے ال یوم اسلین کفر آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں اب ان کی ساری امیدیں دم توڑ گئی ہیں اور میرے بھائیوں میری بہنوں آج جو اسلام کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف عالمی سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ان سے ہماری دل آزاری تو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے ایک مسلمان کی دل آزاری ہونی چاہیے اسے اپنے دل میں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے میرے آقا کی توہین کیوں کی جا رہی ہے اور قرآن کی توہین کیوں کی جا رہی ہے اس کا درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے لیکن اللہ کی قسم اللہ کی قسم ساری دنیا کے کافر مل کر اور کروڑوں گستاخ اکٹھے ہو جائیں تب بھی یہ اسلام کے راستے کو روک نہیں سکتے ہیں اور دنیا سے اسلام کو ختم نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ کہہ رہے اس یہ بات میرے اللہ نے سوا چودہ سو سال پہلے فرما دی آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے اب ان کو پتا چل گیا کہ ہم اس دین کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے فلا بخشون فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اللہ اکبر ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں ہر قسم کے ڈر سے بے نیاز کر دوں گا بے خوف کر دوں گا تمہارے دل میں کسی کا خوف نہیں رہے گا یقین فرمائے کہ آج ہمارے دل میں جو طرح طرح کے ڈر ہیں طرح طرح کے ڈر فلاں ملک کا ڈر اور فلاں طاقت کا ڈر اور فلاں اسلحے کا ڈر یہ سارے ڈر اس لیے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو انشاء اللہ اللہ پاک ہمیں ہر خوف سے بے نیاز فرما دیں گے کسی کا خوف نہیں ہوگا کسی کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا اگر دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے اور فرمائے اکمل تو لکم دین و اتمم تو علیم نعمتی و رضی تکم السلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا حضرت آدم علیہ السلاط والسلام سے اللہ کی نعمت کا آغاز ہوا دین کی نعمت کا آغاز یہ حضرت آدم علیہ السلاۃ السلام سے ہوا اور پھر مختلف انبیاء کرام علیم صلاحت اسلام پر دین کے احکام یہ نازل ہوتے رہے عدل بدل کر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میری نعمت کا آغاز جو آدم سے ہوا تھا تو آج میں نے اس نعمت کو مکمل کر دیا یہ اعزاز صرف امت مسلمہ کو حاصل ہوا کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوا تورات میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی انجیل اور زبور میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی جو کہ قرآن کریم میں نازل ہوئی اس لیے یہ روایات میں آتا ہے کہ جب ایک یہودی نے یہ آیت کریمہ سنی تو اس نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے یوم نزول کو یوم عید بنا لیتے یوم جشن بنا لیتے ہم جشن منایا کرتے اس دن جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودی کی بات کو سنا تو بہت سادہ سا جواب دیا فرمایا کہ ہم جانتے ہیں یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی بس اتنا ہی جواب دیا اور کچھ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ہم بھی جشن منائیں گے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی کب نازل ہوئی فرمایا کہ وہ مقام بھی بڑا مقدس تھا مقام عرفات جہاں پر یہ کریمہ نازل ہوئی وہ دن بھی بڑا مقدس تھا جس دن میں یہ کریمہ منازل ہوئی یوم عرفہ یوم جمعہ ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس طریقے سے جشن نہیں منایا کرتے جس طریقے سے تم جشن مناتے ہو مسلمانوں کے جشن منانے کا انداز یہ نہیں ہے جیسے غیر مسلموں کے جشن منانے کا انداز یہ سے یہ جلوس یہ جھنڈے یہ جھنڈیاں اور پھر اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے لینا یہ نہیں ہم تو عمل کرنے والی قوم ہیں عمل کرنے والی قوم اگر ہمیں جشن منانے کی اجازت ہوتی اور ہم جشن منانا شروع کر دیں تو ہمارے پاس جشن منانے کے لیے اتنے واقعات ہیں اور اتنی شخصیات ہیں اور اتنے ایام ہیں کہ ہمارے تین سو ساٹھ دنوں میں سے کوئی دن بھی جشن سے خالی نہیں جائے گا آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن نو علی سلاط والسلام کی کشتی وہ جودی پر جا کر ٹھہری تھی کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن حضرت اسماعیل علی اللہۃسلام کے قدموں سے زمزم پھوٹا تھا کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ میں اسلامی ریاست کا آغاز ہوا کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن بدر کی میں بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن مکہ فتح ہوا اور بشرکوں کی گردنیں جھک گئیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تھا اور کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن روم فتح ہوا تھا اور جس دن ایران فتح ہوا تھا اور جس دن مصر فتح ہوا تھا اور جس دن شام فتح ہوا تھا اور جس دن بیت المقدس فتح ہوا تھا اگر ہم جشن منانا شروع کر دیں تو ہمارے پاس اتنی شخصیات ہیں اور اتنے واقعات ہیں کہ ہمارا کوئی دن بھی جشن سے خالی نہیں جائے گا ڈبلو پھر ضروری ہے کہ ہم جشن منائے جس دن شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ضروری ہے کہ ہم جشن منائے جس دن امام بخاری پیدا ہوئے جس دن امام مسلم پیدا ہوئے جس دن امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے نہ معلوم کتنی ہی شخصیات ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مسلمانوں کی تاریخ شخصیات سے بھری پڑی ہے لیکن ہمیں جشن منانے کی اجازت نہیں ہے اس طریقے سے جشن منانے کی اجازت نہیں ہم تو جشن منا مناتے ہیں عملی طریقے سے صحابہ اکرام اسی طریقے سے جشن مناتے تھے صحابہ اکرام سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا رب کعبہ کی قسم نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا لیکن صحابہ نے ایک بھی جلوس نہیں نکالا ایک بھی جلسہ نہیں کیا بارہ ربی الول کو ایک بھی چراغ نہیں جلایا اور ایک بھی ڈھنڈی نہیں لہرائی اور ایک بھی ڈھنڈا نہیں لگایا اور کسی صحابی نے مٹھائی تقسیم نہیں کی اور کسی نے حلوے اور کھیرے نہیں پکائی یہ کام ضرور کیا کہ اپنی پوری زندگی کو نبی کی سنت میں ڈھال لیا ہم سال میں ایک دفعہ جشن مناتے ہیں بارہ نبی ال کو صحابہ اکرام پورا سال جشن مناتے ہیں پورا سال اس لیے کہ ان کا جو عمل بھی تھا وہ حضور کو دیکھ کر تھا حضور کی اتباع میں تھا تجارت کرتے تھے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر سیاست کرتے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر بیوی بی بچوں کے ساتھ سلوک کرتے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر ملازمت کرتے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر اخلاق اپناتے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر رات کو سوتے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر اور دن کو جاگتے اور دن کا آغاز کرتے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر تو گویا کہ چوبیس گھنٹے اور بارہ مہینے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے رہتے تھے اور ہم سال میں ایک دفعہ منا کر بھول جاتے ہیں اللہ اکبا میں جگہ جگہ آج کل دیکھ رہا ہوں بورڈ لگے ہوئے ہیں روڈوں پر لکھا ہوا ہے لبیا رسول اللہ لبائی کا یا رسول اللہ بڑی خوشی ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عشق پایا جاتا ہے اتنی محبت پائی جاتی ہے لیکن یہ لبائی کا یا رسول اللہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں بتائیے کون آپ کا دشمن ہے ہم اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر میں اس مسلمان بھائی سے کہوں بھائی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میری اتباع کیا کرو تم پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو اور تم اپنی پوری پوری زکات دیا کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو گھر سے گندگی کو نکال دو رقص و سرود کو نکال دو فہاشی ارجانیت کو گھر سے نکال دو یہ میرے آقا کا حکم ہے یہ سنو اور کہو کا یا رسول اللہ پھر میں مانوں گا کہ سچے عاشق ہوں پھر میں مانوں گا کہ سچے عاشق ہوں حضور فرمایا کہ آؤ اور میرے دین پر چلو میری اتباع کرو میرے قرآن کو سینے سے لگا لو میرے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دو حضور فرمائیں اور ہم کہیں یا رسول اللہ ہم تیار ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے کہا تھا جیسے انہوں نے کہا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انصاری اللہ کون ہیں کون ہے لب کہنے والے کون ہے اللہ کے دین کے لیے لب کہنے والے میری مدد کرنے والے تو ہواریوں نے کہا غریبوں نے کہا ڈوبیوں نے کہا مچھیروں نے کہا جبکہ سرمایہ داروں نے نہیں کہا وڈیروں نے نہیں کہا کمزوروں نے کہا نہ انصار اللہ ہم کہتے ہیں لبئی لبئی ہم حاضر ہیں تو مزہ تو تب آئے گا میرے بھائی جب ہم حضور کی دعوت پر لبے کہنے کے لیے تیار ہو جائیں اتباع کے لیے تیار ہو جائیں غلامی کے لیے تیار ہو جائیں میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ بھائی ہم جانتے ہیں ہمیں پتا ہے کس دن نازل ہوئی ہم بھولے نہیں ہیں کہاں نازل ہوئی لیکن ہمارا جشن منانے کا انداز یہ نہیں ہے جو تمہارا انداز ہے ہم اپنے طریقے سے جشن مناتے ہیں ہم قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں گے یوں جشن منائیں گے چنانچہ آپ صحابہ اکرام کے رف درجات کے لیے دعا کی کیجیے کیا لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ایک سو سال ابھی نہیں گزرے تھے سو سال نہیں گزرے کہ تین بر آزموں میں اسلام کا جھنڈا بلند ہو چکا تھا نہ ہوائی جہاز تھے نہ گاڑیاں نہ تیز رفتار ذرائع نقل و حمل لیکن تین برے آزموں میں پیدل چل کر اونٹوں پر سوار ہو کر گوڑوں پر سوار ہو کر انہیں اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا یہ تھے سچی عاشق اس طریقے سے انہوں نے جشن منایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا ہمارے جیسے تو چھوٹی چھوٹی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک کچھ دے گا گزارا ہوگا تو ہمارے جیسے عاشق تو ہو سکتا ہے وہیں قبر پر ہی بیٹھے رہتے ہیں یہیں بیٹھ جا بھائی اس لیے کہ ہم تو عشق کرنے والے ہیں صحابہ اکرام سچے عاشق تھے مجاور بن کر نہیں بیٹھے روزہ نبوی پر اور مدینہ منورہ میں مجاور بن کر نہیں بیٹھے مجاہد بن کر نکلے اور پوری دنیا میں پھیل گئے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا تو فرمائے اکمل تل دین کم اتمن تو آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا تمہارے دین کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے دین ناقص تھا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناقص دین عطا کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو ناقص دین عطا کیا یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ناقص دین عطا کیا ہم یہ نہیں کہتے الحمد مسلمان گستاخی کرنے والے نہیں ہیں مسلمان ادب اور احترام کرنے والے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس وقت وہی دین مکمل تھا جو اللہ پاک نے اس زمانے کے اعتبار سے عطا کیا وہی دین مکمل تھا جو اللہ نے حضرت ایوب کو دیا حضرت سلمان کو دیا حضرت داود علیہ السلام کو دیا وہی دین اس زمانے کے اعتبار سے مکمل دین تھا لیکن آئندہ حالات کے اعتبار سے اس میں ترمیم کا امکان تھا تبدیلی کا امکان تھا مگر اس اعتبار سے وہ دین مکمل تھا لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین عطا کیا تو اب دین کو مکمل کر دیا یعنی اس میں اب ترمیم اور تبدیل کا کوئی احتمال اللہ نے باقی نہیں رہنے دیا اب کوئی حکم قرآن کا اسلام کا وہ منسوخ نہیں ہو سکتا ہر اعتبار سے کامل دین قانون کے اعتبار سے بھی کامل شریعت کے اعتبار سے بھی کامل عقائد کے اعتبار سے بھی کامل عبادات کے اعتبار سے بھی کامل اخلاق اور معاملات کے اعتبار سے بھی کامل یہ دین کامل یہ قرآن کامل یہ آسمانی کتاب کامل اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس عظیم پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوا وہ انسانوں میں سے سب سے کامل انسان سب سے کامل انسان حضرت آدم علیہ اسلام سے انسانیت کا آغاز ہوا اور اللہ نے مختلف انسانوں کو مختلف ذہنی فکری علمی عملی اخلاقی کمالات عطا فرمائے اور سب سے زیادہ کمالات اللہ نے انبیاء کرام علیم السلام کو عطا فرمائے اور اللہ جانتا تھا کہ انسان ابھی ارتقا پذیر ہے ارتقا پذیر ہے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے ترقی کرتا جا رہا ہے اور پھر اللہ نے وہ وقت آیا کہ سارے کے سارے کمالات حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیے اور اعلان کر دیا ماں کانا محمد الباء رسول اللہ خاطم کی عام طور پر تو یہی مانا کیا جاتا ہے النبیین کا کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی حضرت نانوت احمد اللہ علیہ نے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی فرمایا کہ حضور پر صرف نبوت ہی ختم نہیں ہوئی سارے کمالات اور مرتبے بھی ختم ہو گئے سارے کمالات اور مرتبے ختم ہو گئے اب کوئی کمال ایسا باقی نہیں رہ گیا کوئی مرتبہ باقی نہیں رہ گیا جو اللہ انسان کو دینا چاہتا تھا اور نہیں دیا جو کچھ دینا تھا وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے دیا کامل ترین انسان ہر اعتبار سے شکل صورت کے اعتبار سے کامل ترین انسان مزاج کے اعتبار سے طبیعت کے اعتبار سے کامل ترین انسان اخلاق اور علوم کے اعتبار سے کامل ترین انسان میں نے پہلے ارض کیا تھا بعض کتابوں میں ہم نے دیکھا مشہور مغربی فلسفی گزرہ ہے نتشے نام کا تو اس نے ایک نظریہ پیش کیا سپر مین کا سپر مین کا نظریہ اس نے کہا کہ انسان ترقی کرتا جائے گا کرتا جائے گا یہاں تک کہ ایک انسان ایسا آئے گا جسے سپر مین کا درجہ حاصل ہوگا وہ سپر مین نہیں جو تمہاری فلموں اور ڈراموں میں کوئی کرتب دکھاتا ہے وہ نہیں بلکہ اس کے خیال میں ایک ایسا انسان کہ جس پر سارے انسانی کمالات ختم ہو جائیں گے ایسا انسان ایک پیدا ہوگا جو سپر مین ہوگا اور سارے انسانی کمالات کا حامل انسان نتھی نے یہ نظریہ تو پیش کیا لیکن اس کی بدنصیبی کہ اسے ہمارے آقا کی سیرت کے مطالعے کا موقع نہ مل سکا اگر وہ ہمارے آقا کی سیرت کا بلا تعص مطالعہ کر لیتا تو یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ جس سپرمین کے انتظار میں میں بیٹھا ہوا ہوں وہ تو مکہ میں کب کا پیدا ہو چکا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ترین انسان اللہ پاک نے بنایا تو اللہ پاک نے دین کو بھی مکمل کیا شریعت کو بھی مکمل کیا یہ علا بجہ بصیرت اپنے دل میں بات بٹھائے ہیں ایک یہ کہ ایک مولوی بیٹھا ہوا ساری دنیا سے کٹ کر اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر ایسی جذباتی باتیں کر رہا ہے ایسے نہیں الحمد للہ اللہ بجل بصیرت کہہ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی اللہ وجہل بصیرت دلیل کے ساتھ یہ بات بیٹھ جائے کہ ساری آسمانی کتابوں میں کامل ترین کتاب وہ قرآن ہے اور ساری شریعتوں میں کامل ترین شریعت وہ اسلام ہے اور کامل ترین شخصیت وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت پہلوؤں سے اس پر بات ہو سکتی ہے تو فرمے کے اکمل تلم دین اکم میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا الحمد للہ کی نفسی ہی بھی مکمل فی ذاتی ہی بھی مکمل کیونکہ حقوق اور فرائض حلال اور حرام عقائد وغیرہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر آ گئے اور حیرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب کسی حکم کے منسوخ ہونے کا امکان باقی نہیں رہا تو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یہ دین کامل اور ظہور اور غلبے کے اعتبار سے بھی کامل کہ اللہ پاک نے سارے ادیان پر اس دین کو غالب کر دیا